الحمد لله رب العالمين اللہ وصلاۃ وسلم علیہ السلیم حمدنع علی و صحب اجمعین مصع عجیح الحتدا بدیح الادین المباد آج ان شاء اللہ آج بھی انشاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا کی درس اور جیسا کہ پچھلے درس سے نیا باب اور نیا موضوع کے متعلق بات شروع کیا گیا ہے اور یہ ارکان المان سے متعلق بتا گیا کہ ارکان ایمان کی تعداد چھ اور پچھلے درس میں ایمان کے معنی اور اس کے تعریف اور اس کے شروع ارکان اور اسی طرح اس کے کچھ اور مسائل ذکر کیا گیا ہے بتا گیا کہ چھ ارکان ہیں سب سے پہلا رکن یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا اور اسی کے متعلق بھی پچھلے درس میں بات ہو چکی ہے اور اس کے بعد دوسرے رکن فرشتوں پر ایمان لانا اور تیسرا کتابوں پر ایمان لانا نمبر چار انبیاء عرم السلاط و السلام پر ایمان لانا اور نمبر پانچ آخرت پر ایمان لانا یعنی ام قیامت اور آخری رکن یہ تقدیر پر ایمان لانا آج ان سالہ دوسرے رکن کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے یہ دوسرا جو رکن ہے وہ فرشتوں پر ایمان لانا فرشتوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے دیکھیے اگر دیکھا جائے تو یہ اس لیے ہم لوگ اس ترتیب سے شر رہے ہیں کیونکہ حدیث میں اس طرح ہے حضرت عمر و خطاب کی حدیث ہے اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے رسول سے یہ پوچھنے لگے صحابہ کرام کے سامنے لوگ جہاں سمجھتے تھے کہ کوئی انسان ہے کوئی آدمی ہے لیکن وہ یہ سوال کیے کہ آپ فریش یاد ایمان بتائیے ایمان بتائیے کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا تو امین اب و ملاکتی ہی وہ قطب ہی و رسول امن آخر و تمین بالقدر۔ تو یہ چھ ارکان ہیں اور آج رکن دوسرے رکن کے متعلق بات کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ فرشتوں ملائکہ پر ایمان لانے کا طریقہ بتایا جائے گا اور اسی میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ ثابت کریں گے یا ذکر کریں گے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں اکثر لوگ فرشتوں کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں ہم میں سے اکثر مسلمان انبیاء کے بارے میں کچھ پتا ہے لیکن ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کی صفات کیا ہے چاہے وہ جسمانی صفات یا ان لوگ کے اخلاقی یا دینی صفات کا ہے اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں بلکہ اتنے ہی بتا سکتے کچھ ہم فرشتوں کے نام کچھ صفات ذکر کریں گے اور باقی اکثر مسائل پہ غائب ان لوگ کے پاس علم ہی وجہ جی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے متعلق غور سے جب قرآن پڑھتے ہیں حدیث تو وہ غور سے اس میں نہیں انتباہ کرتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں کیا اس میں صفات ثابت کی گئی اور کون سی صفات منفی کی گئی آج کے درس میں انشاءاللہ شاء اللہ حتی فرشتوں کی صفات ذکر کریں گے اور صفات دونوں قسم گے جسمی جسمانی صفات جس کو خلقی صفات کہتے ہیں اور ایک اخلاقاً جو خلوقی صفات کہتے ہیں اس میں کچھ بات زیادہ ہوں گی امید کریں گے کہ انشاءاللہ وقت کے اندر یہ پوری مسائل ہو جائیں یعنی پورا واضح کریں اور اس کے بعد یہ ذکر کریں گے کہ کس طرح ایمان لانا چاہیے اور اس کے بعد کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے نتیجہ اور پھل کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ فرشتوں فرشت مرائٹہ کس کو کہتے ہیں یا فرشتہ کون ہے اس کے تعریف علماء جو کہتے ہیں کہ ہم عباد الم عباد اللہ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے عباد اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں خلق ہُ اللہ اللہ سلحان و تعالیٰ ان لوگ خلق کی ہے نہیں کہ وہ خود بخود اس طرح نکل آئے بلکہ اللہ نے ان لوگ کو پیدا کی ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ لوگوں سے ان کو اجل کی یعنی ان لوگوں کے غائق کی ہے لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ اگر اللہ طاقت دے انسان کے بدن پہ یا آنکھ میں طاقت دے کے دیکھے تو پھر اللہ کی مشیت ورنہ انسان خود بخود نہیں دیکھ سکتا ہے کہنا ہوں اللہ الا القیام باب المان اللہ لوگوں کو بہت سارے اعمال دی ہیں تاکہ وہ لوگ عمل کریں چاہے وہ اللہ آسمان میں اعمال ہے یا دنیا میں چاہے وہ ابھی یا قیامت کے بعد یہ بھی اللہ یا قیامت میں یہ اللہ خانوں کو بہت سارے عمار رکھی ہیں ان کے عمار کیا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ بھی کچھ ذکر کریں گے اور یہ فرشتے کی تعریف ہے فرشتوں پر ایمان لانے کے کیا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب ہے رکن ہے یعنی اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی انسان فرشتوں کو انکار کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کیونکہ جو جو فرشتوں کو انکار کرتا ہے حقیقت وہ صرف فرشتوں کو نہیں انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ ہو کو جھٹ لاتا ہے کیونکہ اگر قرآن مجید میں اللہ سلمان طالب فرشتوں کو کتنا بار ذکر کی تو جو لوگ مسلمانوں میں افسوس کی بات کچھ فرقے ہیں خاص کر وہ فرقے پہلے زمانے میں تھے ابھی الحمدللہ تقریبا تقریباً اکثر ختم لیکن پھر بھی کچھ مسلمان کے دل میں یہ چیز باتیں آتی ہیں کہ فرشتے کہاں ہیں اگر وہ حقیقتیں دکھنا چاہیے اگر وہ لوگ موجود ہیں تو اللہ سبحانہ فاں کو کبھی کبھی ہم لوگ کو دکھا ہے اس لیے بہت سے لوگ جو بھی چیز نہیں دیکھ پاتے ہیں کہتے ہیں وہ وہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے حالانکہ غلط ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو نہیں ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا عقل کسی انسان سے پوچھو عقل ہے کہتے ہاں لیکن اتنا پوچھ لو کہ عقل کہاں سر پہ ہے یا دل پہ ہے عقل کہاں سر پہ یا دل پہ ہے اکثر لوگ نہیں جانتے کوئی کہے گا سر پہ کوئی کہے گا دل لیکن قرآن جتنے استعمال کی ہے بتایا کہ عقل تو دل میں ہے اور یہ صحیح ہے کہ عقل اصل دل میں ہے اور دماغ اسی کے ساتھ دیتا ہے قرآن کی بھری ہوئی آیات جو اللہ اشارہ کرتے کہ دل سے کیوں نہیں سوچتے ہیں یا دل سے کیوں نہیں سمجھتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ عقل اصل اس کا مرکز دل ہے تو دیکھیے عقل ایک انسان کے اندر ہے لیکن نہیں دیکھ پاتا ہے تو اس کو انکار کیوں نہیں کرتا ہے کہے گا نہیں انکار کرتے کیونکہ اس کے کی نشانات ہیں تو فرشتوں کے بہت ساری نشانات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و زمین میں جو بھی کرتے ہیں اللہ سلحان خود کرتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کچھ عمار رکھیے جو لوگ کرتے ہیں تو اسی لیے فرشتوں پر ایمان لانا یہ میں اتفاق ہے کہ رکن ہے اور انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہوتا اللہ کے اگر جاہل ہو تم کو بتایا جائے کیوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ انکار کرنے والے مسلمان نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ قرآن میں فرشتوں کا ذکر بار بار کیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کی وجوب یہ ہے کل آمن بلّہ ہی قطب ارے سارے مومن لوگ انبیاء سارے انسان مومن لوگ اللہ اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لانو من رسول دوسری آئت میں اللہ فرماتے و نل در راہ من عامن بلّہ لیکن در اور خیر کی خیر کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ فعاد بتائے کہ جو ایمان لینا تو کافر ہے قرآن کیا آئے تھے اللہ فرماتے ہیں وہ میت خرب اللہ ہی اور جو اللہ پر کفر کرتا ہے وہ ملائکتی یا فرشتوں پر وہ کتبی یا کتابوں پر یا رسولوں پر یا یوم آخرت پر تو بہت کھلی گمراہ میں جا کے پڑتا ہے تو کھلی گمراہی قبر ہے تیسری اس انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے اگر وہ فرشتوں کو انکار کرتا ہے اور فرقے بہت گزر چکے جیسا کہ ہم لوگ آج کل جو مشہور جس کے نام لیتے ہیں ابن سینا فارابی اور بہت سے فرقے جو فلسفی لوگ تھے اکثر لوگ فرشتوں کو انکار کرتے تھے اور قرآن کہتے فرشتے کے مطلب یہ کی انسان کی سوچ انسان سمجھ انسان کے عقل الگ الگ لوگ یہ تعویل کرتے تھے حالانکہ یہ غلط ہے فرشتوں کو غرفشوں پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ کی کس طرح ایمان لانا چاہیے کہ آخری میں ذکر کریں گے لیکن یہ ہے خلاصہ جس طرح قرآن اور سنت میں ثابت تو ہمیں جب پتہ نہیں کہ فرشتوں کی کیا صفات ہے کیا ثابت ہے تو کیا ایمان لائیں گے تو اس لیے ان ذکر کے تو انسان وجود پر ایمان لائے کہ ہاں وہ لوگ موجود ہیں اور جو اور صفات ذکر کی گئی ہیں انسان کو جاننا چاہیے تاکہ اس پر ایمان لائے آئیے کچھ ان لوگ کے صفات ذکر کریں چاہے اخلاقی صفات ہو یا لوگی صفات ہو خلقی یعنی خلقت ان کی جسمانی صفات کیا ہے ان لوگ کے کی بدن کس طرح ہے ان لوگ کے کی جسم کس طرح ہے جس طرح قرآن اور سنت میں ثابت وہی ثابت کریں گے آپ اگر کتابوں کے اندر پڑھو گے بہت ساری کتابیں ایسے ہیں جو اسرائیلیات سے نقل کی ہیں اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل جو اللہ کے رسول سے پہلے یہودی لوگ تھے اور یا عیسائی لوگ کی کتابوں میں بھی کچھ ہے لیکن ان لوگوں کتابوں سے نقل کرنا اگر انسان عالم پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے لیکن نقل کرے اور اس کو ثابت کرے جب تک ہم لوگ کی شریعت میں اس کے ثبوت نہیں تب تک ہم لوگ اس کے بارے میں نہ ہم لوگ ثابت کریں گے نہ انکار کریں گے اللہ کی اگر وہ فرشتوں کے حق میں صحیح نہیں ہے تو اس کو انکار کر سکتے ہیں لیکن جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ انشاءاللہ پوری آج جتنا ممکن بات کریں گے اسی کے متعلق بات کریں گے جو بھی مسئلہ ذکر کریں گے بغیر دلیل کے ذکر نہیں کریں گے ہر مسئلے میں دلیل یا تو قرآن سے ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و کس چیز سے پیدا کی اس میں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے حدیث ہے خل قتل منائق من نور فرشتوں کو اللہ نے یعنی ان کو پیدا کیا گیا کس سے خلق خلقت کی ہے نور سے اور نور معروف ہے نور روشنی کو کہتے ہیں وخلا اللہ کا رسل فرماتے وخلی قل جان من جمار اور جنات کو اللہ ماری جنار یعنی آ کے شعلے سے پیدا کی ہے وخلا قبن آدم و خلا کا آدم اما وس او اما سلک ام اور آدم کو اللہ نے پیدا کی ہے کس چیز سے جس سے تم لوگ کو ذکر کیا گیا نا قان میں اور انسان کا آدم کو کس چیز سے پیدا کی گئی مٹی سے تو یہ حدیث مسلم میں ہے اور حدیث صحیح ہے تو انبیاء کو اللہ نے انسان کو پانی یہ مٹی سے پیدا کی ہے اور اس کے بعد لوگ پانی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی مان منی سے جیسا کہ معروف اور فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کی ہے یہاں سوال جو آتا ہے کون سی نور اس میں بہت سے مفسرین بہت سے علماء الگ الگ نور بتائی کوئی کہتے عزت کے نور کوئی اور نور ذکر کرتی ہیں یہ اس کے متعلق کچھ بھی بات نہیں ہوئی ہے نہ قرآن اور سنت میں ثابت ہے اسی لیے اس کو ہم, ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے نور مشہور ہے نور روشنی کو کہتے ہیں لیکن کون سی نور بھائی اتنا جاننا ہے کیا کیا دخل کیا ہم لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا جتنا ثابت ہے اس نے اختفاق کرنا چاہیے لیکن بہت سے علماء نے الگ الگ الٹی سیدھے لکھی ہے کہ فلاں نور سے نئی فلاں نور سے پیٹ کے نور سے کس کے نور سے یہ سب چیز یہ اس میں کھوج کرنا غلط ہے کیونکہ یہ غیب کے مسائل ہے اور مومن غیبیات پر ایمان لاتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہدین نبل غیب سور بکرا میں سب سے پہلے صفات اللہ مومنوں کے ذکر کی ہے اور سب سے پہلی صفت کیا ہے اللہون عبل غیب غیر پر ایمان لاتے ہیں یعنی جو چیز وہ لوگ یعنی دیکھ نہیں پاتے ہیں تو پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو نوع سے پیدا کی ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کب اللہ نے پیدا کی اس میں اتفاق علمامے کے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کی انسانوں سے پہلے بل ایک دو سال سے سال پہلے نہیں بل ہزاروں سال پہلے اور کیا دلیل ہے اور عام کیا آیت ہے اللہ پرمات سور بکرام و اقاط رب کرکا عرد خلیفہ کہ اللہ فرشتوں سے یہ بتائے کہ میں زمین پہ ان زمین ارض میں کچھ خلیفہ بناؤں گا یعنی انسان کو پیدا کروں گا تو فرشتے پہلے لوگ پہلے یہ کہ اللہ اسے پیدا کرو گے جو لوگ دنیا میں فساد کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اللہ نے بتائی کہ میں مجھے وہ چیزیں معلوم ہے جو آپ نے کو پتا نہیں تو اس لیے انسان سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کی جنات سے پہلے فرشتوں کو پیدا کی ہے یہ زیادہ اہل علماء ہی کہتے ہیں کیونکہ رتبہ میں اگر دیکھا جائے تو فرشتے جنات سے بھی اوپر کیونکہ جنات کے فرشتوں کی وجہ ذریعے سے اللہ بہت سارے اعمال کرتے ہیں یعنی حکم دیتے تو فرشتے کرتے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ امکان ہے کہ اللہ سعالی فرشتوں کو جنات سے پیدائیں پیدا کی لیکن اس میں جزم نہیں کر سکتے ہیں جب تک دلیل نہ ملے اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ انہوں کی صفات یعنی جسمانی صفات کیا ہے یہ تقریباً آٹھ سے سی چیزیں ذکر کریں گے دلیل کے ساتھ انہوں کے خلقی صفات یعنی جسمانی صفات کیا ہے سب سے پہلے صفات یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کس سے پیدا کی ہے نور سے پیدا اور ان لوگ ان لوگ کی ہے اور طاقت کس طرح ہے بہت ہی مضبوط لوگ ہیں کمزور نہیں انسان کی طرح کہ کبھی طاقتور ہوتے پھر اس کے بعد انسان کمزور ہوتا ہے پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے مضبوط پھر کمزور ہوتا نہیں فرشتوں کو اللہ سبحانہ ہوتا ایک ہی شکل میں پیدا کی نہ کہ وہ لوگ بچپنا گزرا پھر جوان ہوئے تو بوڑھے ہوں گے نہیں ان لوگوں کو اللہ سبحانہ شروع سے آخر تک طاقتور بنائے قرآن کے آیت ہے علیحام علائیت الغلاب شداد کہ اللہ سبحانہ و جہنم پہ ایسے پرستوں کو رکھی ہے گلاب غلیز یعنی سخت دل شداد بہت ہی یعنی سخت اور بہت ہی مضبوط لوگ ہیں تو پہلی صفت یہ ہے کہ گلاب شداد یعنی بالکل طاقت والے ہیں اور کمزوری ان لوگوں کے بدن پہ نہیں ہے یہ کرسی بہت تنگ ہے اگر وہ کرسی لے پڑی والی تو اچھا ہے. یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم گر جائیں گے تو پہلے یہ ہے کہ اور لوگ مضبوط ہیں یعنی کمزور نہیں ہے نہ کمزوری پڑتی ہے اللہ سبحانہ و انہوں کے اندر یہ رکھی ہے ہر قسم کی طاقت جو بھی تصور کرو ان لوگوں کے اندر ہے لیکن یہ عقلم یہی مسلم کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و کے طاقت سے بہت ہی کم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و سے کوئی قوی نہیں دو گھنٹے تک بات کر سکتے اس� ہیں تو یہ ہے کہ لوگ طاقتور ہیں جیسا کہ ابھی بتائے گئے اور قرآن کے آئے خاص کر حدیثوں میں دو یا قرآن میں دو فرشتوں کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کی قوت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے حضرت جبریل اور حملۃ العرش حضرت جبریل کے بارے میں اللہ پرماتی عرش نکیل دی قو قوت وہ بہت ہی قوت والے ہیں ایند العارشی عرش والے کے مکین قریب ہے اور اللہ سبحانہ و کو بہت ہی یعنی ان کو قرب دی ہے جو دوسرے فرشتوں کو نہیں ملی تو اللہ نے حضرت جبریل کو قوی بتائی دوسرے آج مصن نجمے ہیں اللہ برمت علامہ شدید القوا شدید القوا نے شدت والے اور قوی قوت والے یہاں سے مراد جبریل ہے تو اس لیے حضرت جبریل کو قوی بتایا گیا ہے اور معروف ہے کہ جبریل فرشتوں میں فرشتوں کے سردار تھے اور سب سے ان کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو وہ قوت والے ہیں اور باقی فرشتے بھی اسی طرح اللہ اللہ کے وسلم نے اس کی حیبت اور اس کی طاقت بتائی ہے کہ کس طرح وہ بھاری اس طرح کمزور نہیں بلکہ بھاری اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے من تو اللہ کے رسول صلی اللہ کے وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ آسمان سے اتر رہے تھے کس حالت میں سات عظم کی السماء والارض اس کے عظم الخلق اس کے بدن اور اس کے جسم اتنا ہی بھاری اور اتنا ہی چوڑا اتنا ہی تگڑا یعنی مضبوط کہ اس کے آسمان اور زمین بھی اس کی وجہ سے نہیں دکھا یعنی اتنا ہی لمبا چوڑا کہ زمین سے بھی بڑھ کر ان کے بدن ہم لوگ زمین کو کتنا ہی بڑا دیکھتے ہیں اللہ کی حضرت جبریل اس سے بڑھے تھے اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول حضرت جبریل کو صحیح شکل میں حقیقی شکل میں دو یا تین دیکھی ہمیشہ وہ انسان کے شکل میں آتے تھے لیکن اس کی حقیقی شکل دو تین مار دیکھی جیسا کہ حدیثوں میں آئے گا تو اللہ کے کی رسول کس طرح دیکھی کہ سات دن اترتے ہوئے اس کے وجہ سے آسمان و زمین سب غائب ہو گئے یعنی اس کو دیکھنے میں اب اللہ کے رسول کے آنکھ سے غائب ہو گئے کیونکہ وہی سامنے تھے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں دکھتا ہے تو یہ فرش حضرت جبریل کے بارے میں دوسری جو فرشتوں کے اللہ و تعالی اللہ کے رسول نے ذکر حملۃ العرش عرش کو اٹھانے والے جو عرش کو اٹھاتے ہیں کتنا ہے قرآن میں آپ یہی بتاتے ہیں اللہ صلی یعنی قیامت کے دن آٹھ ہوں گے اور اس سے پہلے کتنا ہے علمام اختلاف کوئی چار کہتا ہے کوئی اتنا کہتے ہیں لیکن قیامت کے دن آٹھ ہوں گے ان کی صفت کیا ہے اللہ کے رسول الح کی صفت کو ذکر کی ہے سنیے کتنا بھاری لوگ ہیں اللہ کے رسول سمت ادین علی اندی حمل عرش کہ مجھے اجازت دی گئی اللہ نے اجازت مجھے یعنی دی ہے کہ ہم ہمارا تو عرض جو عرش کو اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے صفات کچھ میں ذکر کروں کیا صفت اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے ما بین شمت نے کان کے لو جو نیچے کے حصہ ہے کان کے لو اس کی یہ یہاں سے کندھے تک کتنا مسافت ہے مسیحت سب عام سات سو سال کی دوری مسافت یہ صرف یہ کان کے لو کندھے تک ہے ہم لوگ آج کل کان کے کندھے تک کتنے ایک ہی سیکنڈ میں آپ انہیں سے پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ فرشتے جو تھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کان کے لو سے کندھے تک سات سو یعنی سات سو کے مسافت ہے اور اگر انسان کے ہوتا تو کم دوسری روایت میں آتا ہے کیا ہے ہیمن کی تختی یعنی طیر یعنی یہ چڑیے کی اڑان کے مسافت ہے انسان جلدی چلتا کہ چڑیا جلدی دوڑتی ہے اڑتی ہے چڑیا اب سوچو کہ چڑیا سات سو سال میں کتنا کلومیٹر چلے گی کتنا بھی گنو کم ایک میں ایک منٹ میں جو کہاں تک پہنچ جاتی ہے چڑیا سات سو سال کے مسافت یہ صرف کان کے لو کندھے تک یہ چڑیے کے لیے اور انسان کے لیے تو اور دور ہے تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ بتایا تو باقی بدن کیا ہے باقی جو بدن ہے حدیث میں دوسری حدیث میں آتا ہے رجنا ہو پھر اربلا کہ اس کے دونوں قدم زمین کے اپنے حصے میں وہ الا کرنی اور اس کے سینگ پر عرش رکھ رکھا ہوا یعنی جو عرش اٹھاتے ہیں ہاتھ سے نہیں اٹھاتے ہیں وہ سر کے سینگ سے اٹھاتے ہیں دلیل کے پرستہ کے پاس ہی لوگ تصور کریں گے کس طرح شکل ہے یا یہ صحیح نہیں ہو سکتا نہیں حدیث ہے تو ماننا چاہیے چاہے ہم لوگ سمجھ میں آئے نہ آئے یہ چیز مسلم کرنا چاہے کیونکہ اللہ کے کی رسول نہیں بتائے اور اللہ کی اس پر ایمان لانا یہ محبت کی تقاضا اور ایمان اللہ کے رسول پر تقاضے کہ آپ ان حدیثوں پر تصدیق کرو اب دیکھیے کرنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ صفات ذکر کی ہیں تو باقی فرشتے بھی اس طرح مضبوط ہیں اور اس طرح طاقت والے ہیں اور ان کی خلقت بلکہ آسمان و زمین کی خلقت سے بھی بھاری ہے آپ آسمان زمین پہاڑ کچھ بھی دیکھتے ہو اس سے بھاری تو یہ فرشتے ہیں اس کے بعد یہ پہلی صفت ہے دوسری صفت یا تیسری صفت لہوم اجنےہ ان کے پاس پر یعنی اڑنے کے لیے جانے کے لیے کتنا پر ایک پر نہیں دو پر نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے کچھ لوگوں کے پاس دو ہیں کچھ لوگوں کے پاس تین ہیں کچھ لوگوں کے پاس چار ہیں کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہے قرآن کیا ہے اللہ پرمت الحمد فاطر تمام تعریف اس اللہ کے ہے جو فاطر آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے جاعل سونم اون اجنحاء ہے کہ فرشتوں کو رسول بنائے رسول لیکن رسول نبی بنے یعنی پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کے حکم پہنچاتے اور نافذ کرتے ہیں اولی اجن حتی ان لوگ کو بنائے مسنا دو دو والے فلاد تین تین یا چار چار والے پر تو دیکھیں اللہ فلاد یہ فرشتوں کے بارے میں یہ دو تین چار لیکن اس سے زیادہ بھی کچھ فرشتوں کے ہیں حضرت جبریل کے پاس کتنا ہے چھ سو پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرائی تو جبری لفی سورت الہ لہو ستم جنا اللہ کے رسول فرماتے, ہیں رسول فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ اس کے پاس چھ سو پر تو کہا کوئی کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول ایک بار جب دیکھ لی تو کیسے گنی کی چھ سو ہے تو کہیں گے یہ غیبی مسائل اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے آج کل ہم لوگ ابھی کوئی ہم سے پوچھے کہ مسجد کے اتنا کھمبا ہے اتنا دن وہ آتے کبھی گنے نہیں, نہیں وہ سر غلط بتایا کھڑکیا کتنا انسان ایک بار یا دو بار آتا میری لیکن یہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ چھ سو پر ہے اللہ کا رسول اگر گنتے تو ایک سیکنڈ میں تھوڑی گن پاتے لیکن یہ بتایا گیا کتنا چھ سو پر ہے کل جو ہر پر سے آسمان کے منظر غائب ہوتا ہے اللہ کے رسول ہر پر سے یہ آسمان غائب یعنی نہیں دیکھ پاتے اتنے ہی لمبا چوڑا پر ہے کوئی کہے گا کہاں شادی میں ابھی ارے آنے سے پہلے کچھ انٹرنیٹ کی مسائل میں کچھ آخری میں ڈوننے لگے تو دیکھا کتنا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ پر کس طرح ہے بال والا پر ہے یا کپڑے والا ہے یا کچھ اس طرح غلط حرام جائز نہیں ہم لوگ پر واجب کی ایمار لائے اب وہ تفصیل کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا ہے یہ مومن کے شان یہ کہ تصدیق کرتا ہے کیونکہ اللہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور ایسی باتوں کو کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے تیسری صفت یہ ہے جو حدیثوں میں ثابت ہے خوبصورت فرشتہ اگر کوئی کسی کہو کہ فرشتے کے تصور کرو تو ہر ایک انسان اسے تصور کرتا ہے الگ الگ تصور سب کرتے ہیں لیکن فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں کہ بدسورت خوبصورت ہوتے ہیں سب سے, سے ہم دلیل یہ ہے ہم لوگ آپس میں جب کسی کو خوبصورت دیکھتے کیا کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے یہ تو انسان نہیں اور یہ حضرت یوسف کو کہا گیا جب ان کو جیل میں رکھا گیا اور امراۃ العزیز کو حاکم کی بیوی نے اس کو غلط کام کے لیے بلائی تو اس کے بعد ساری محلے والے عورتیں ان کے تنس کرنے لگی یا آپا سے بات کرنے لگی کہ دیکھو ایک نوجوان لڑکے سے غلط کام کروانا چاہتی ہے کچھ بھی تو ان کو جمع کی ہے تکیہ بھی دی ہے پھل بھی ہاتھ میں ہے چاقو بھی ہاتھ میں اور حضرت یسف جب پہنچے تو کیا کہنے لگے ہاتھ اللہ فرماتے ہیں اب پان اپنے ہاتھیں کاٹنے لگے اور کہنے لگے مہارا بشرائی تو انسان نہیں الا ملک کریم یہ تو فرشتہ ہے تو یہ عموماً انسان کے تصور میں فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں اور فرشتے خوبصورت ہی ہیں حدیث بلّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضر قرآن کے آتے ہیں ذو عمرۃۃمرۃن یہ حضرت جگریر کی صفت ہے ابن عباس اس کے ترجمہ کرتے ہیں زمرن عزو جمال یعنی خوبصورتی ان کے پاس بہت خوبصورتی ہے اور دوسرے بسرین اس کو ترجمہ کہتے ہیں ذو عمر رتن بہران یہ دونوں تفسیر صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ فادر کو خوبصورتی دی ہے حدیث اللہ کے رسول کی خوبصورتی کے بارے میں فرماتے ہیں من جناحی من یہ ترمیزی کے رواج اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو میں نے دیکھا چھ سو پر ان کے پاس ہے اور ان کے پر سے کیا گرتا ہے جب اڑتے ہیں کوئی گندگی نہیں غبار نہیں بلکہ در موتیاں اور یہ جو اسٹون جو خوبصورتی ہوتی ہے جیسا کہ انسان اپنے عورتوں کو پہناتے ہیں جیسے نگ یا کچھ بھی بناتے ہیں یہ ساری پتھرے اور اسٹون جو ہوتا ہے اس کو یاقوت یا کوئی بھی قسم کے پتھر ہے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ یہ موتیاں سے گرتی ہیں اڑتے ہوئے صرف یہ گرتی ہیں اور جو اس کے بدن پہ اس کے پر میں کیا خوبصورتی ہے یہ اللہ سبحانہ ہوتا کو پتا ہے تو اس لیے خوبصورت لوگ ہے لیکن کس طرح کتنا خوبصورتی ہے یہ کبھی انسان یہ نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ یہ غیبی مسئلہ ہے اور انسان جب دیکھے قیامت کے دن انشاءاللہ دیکھنے کی ملے گا تو اس لیے انسان دیکھنے کو ملے گا تو انسان اس میں دیکھ سکتا ہے اسی طرح چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے یعنی ان لوگ کو اللہ نے پیدا کی فرشتوں کو لیکن وہ لوگ آپس میں مختلف ہیں انسان کے طرح نہیں انسان میں بھی اختلافات ہیں اب دیکھو گے ایک انسان لمبا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے ایک انسان کو اللہ عالم بناتے ایک جاہل ایک انسان مریض ہوتا ہے اور ایک مضبوط ہوتا ہے فرشتوں میں کوئی کمی کی صفت نہیں ہے ساری کمال کی صفت ہے ان لوگ کے حساب سے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے اور ان لوگوں کو مزید اللہ سبحانہ تعالی اچھی صفات دی ہے اور یہ آپس میں مختلف تفاوت ہے یعنی اختلافات ہے تین چیزوں میں اختلافات ہے ایک قدر و منزلت میں مختلف ہے سب اللہ کے نزدیک ایک قدر و منزلت میں نہیں ہے سب سے افضل اور سب سے اعلی حضرت جبریل ہے اور باقی جو بڑے بڑے فرشتے ہیں کچھ فرشتے اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ ان کے روز ان سے ہم کلام اللہ بات چیت کرتے ہیں اور فرشتے کچھ فرشتے دور ہوتے ہیں اللہ یعنی اللہ سے غربت منزلت کے طور پر دور ہیں اور ان لوگوں کو کوئی بڑا کام نہیں دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کو اللہ نے اعلیٰ صفا دی ان لوگوں کے اعتبار سے اسی طرح وہ لوگ اپنے خلقت میں بھی مختلف ہیں ابھی جیسا کہ اللہ نے بتائی ہے کچھ پر کچھ, کچھ کے پاس دو پر کچھ لوگوں کے پاس تین کچھ لوگوں کے پاس چار ہے کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہے یزید و فرخل ما اشاء کہ اللہ خلقت میں جو بھی بڑھانا چاہتا ہے بڑھاتا ہے اسی لیے کوئی بھاری ہوتا ہے کوئی کم بھاری ہوتا ہے اسی طرح ان لوگ مختلف ہیں منصب میں یعنی الگ الگ اللہ نے ان لوگوں کو کام دی کچھ لوگوں کو زیادہ کام دیا گیا ہے کچھ لوگوں کو کم دیا گیا ہے تو اسی لیے پرشتے ایک طبقہ ایک درجے کے نہیں ہوتے الگ الگ اللہ سخان و تعالیٰ جس طرح کو الگ الگ طبقات میں رکھی ہیں سب سے افضل اللہ کے رسول ہیں اول رسول ہے, اول من ہے پھر امبیا ہے جیسا کہ آئے گا اسی طرح فرشتوں میں بھی ان لوگوں میں مختلف ہیں اور کچھ لوگ زیادہ افضل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل فرشتے کون ہیں حضرت رفع ابن رافع یہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس یہ حدیث آتا ہے کہ حضرت جبریل ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ بدریل یعنی تم لوگ بدری لوگ جو بدر میں جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تم لوگ کے نزدیک ان لوگ کے درتبہ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم لوگ میں سب سے افضل وہی لوگ ہیں اور اللہ کے نزدیک میں سب سے افضل وہی لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تو حضرت جبریل کہنے لگے ہم لوگ بھی فرشتوں میں جو لوگ یعنی بدر میں شریک ہوئے ہم لوگ کے نزدیک سب سے افضل ہیں تو اس لیے وزر اور قدر و منزلت بھی اونچی یعنی کم زیادہ تو اس لیے سب سے افضل فرشتے کون ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ مدر میں شریک ہوئے اور علماء میں اختلاف ہے کتنا شریک ہوئے ایک ہزار یا تین ہزار یا پانچ ہزار یہ تینوں تعداد قرآن میں آیا ہے لیکن اللہ سالوں کچھ لوگوں کو شریک کرائے جیسا کہ انشاءاللہ اللہ آگے آئے گا اسی طرح ان کے کی ایک صفت یہ ہے جو جسمانی کہ ان کو نہ لوگ, لوگ اس کو مرد کہہ سکتے ہیں نہ عورت انسان میں تو دونوں ہیں کہیں گے یہ مرد ہے عورت جانور بھی انسان جب خریدتا تو پوچھتا میل ہے کہ فیمل ہے ہر چیز میں لیکن فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں یا ان لوگ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ کافر ہیں کفار مکہ مذاق میں عرب لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ فرشتیں اللہ کی بیٹیاں ہیں کیوں کہتے تھے کیونکہ ان لوگ کے نزدیک یہ تھا کہ عورتوں کو صرف پردے کے اندر چھپایا جاتا ہے آج کل تو عورتوں کو نہیں مردوں سے زیادہ عورتیں نکلتی ہیں لیکن اس زمانے میں بھی عرب لوگ جاہلیت میں رہتے تھے پھر بھی عورتوں کو چھپاتے تھے تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ پرشتے اللہ کا رسول کہتے پرشتے نازل ہوئے اور نازل کی حضرت جبریل یا فرشتوں کا کی ذکر کیا جاتا ہے تو مذاق کرتے کہ وہ کہاں ہیں کہتے نہیں دکھتے تو کہ پھر کیوں چھپ جاتے ہیں اس کے مطلب کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں حالانکہ یہ غلط ہے نہ وہ بیٹی ہوتی ہیں نہ وہ لڑکے ہوتے ہیں اللہ فلم قرآن میں تردید کی ہے جیسا کہ اللہ پر ہی آپ ان لوگ سے پوچھ لو ال ربی کل کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے زیادہ پسند ہیں یہ کس نظام پہ چلتے ہو اگر کہنا ہے بائی غلط بھی کہنا ہے کفر کے بات کرنا ہے تو کم سے کم بیتا تو کہو اللہ کے لیے اچھی چیز بتاؤ جو آپ کو جو پسند وہی اللہ کے لیے رکھو لیکن تم لوگ پہلی بات یہ غلط جوہمت لگائے کہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں اور دوسری بات یہ جب اللہ کے لیے اختیار کرتے تو سب سے خراب جو تم لوگ کے نزدیک ہے ورنہ عموماً لڑکی اور لڑکوں میں تھوڑی لڑکے زیادہ افضل لڑکیوں اگرچہ انسانی بفرت یہ ہے لیکن کبھی کبھی اللہ جو لڑکیوں میں برکت رکھی ہے وہ لڑکوں میں نہیں رکھی ہے آپ حبی سے دیکھ لو لیکن نسان جب بھی اللہ جو بھی دے نسان اس پر خوش رہے اسی لیے یہ اللہ فادر فرماتے و جان الملائی عباد الرحمن عناصا کہ وہ لوگ فرشتوں کو جو اللہ کے عباد ہے اللہ کے بندے ہیں ان لوگ کو انا ان لوگ کو عورتیں بنا دی اس کے بعد ایک سفت یہ ہے کہ وہ لوگ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور جب نہیں کھاتے ہیں اور نہیں پیتے ہیں تو ضرور نہ پسینہ نکل آئے گا نہ وہ لوگ کو بات روم یا حمام یعنی اپنے حاجت کرنے کے لیے کبھی جائے گے وہ لوگ کبھی نہیں کھاتے کیا دلیل ہے قرآن کی آیت ہے اللہ جب وہ قصہ ذکر کی ہے جس میں حضرت ابراہیم کے پاس کون آئے پر آئے تو حضرت ابراہیم سمجھتے کہ وہ مہمان تو فوراً بچڑا جبا کر کے ان لوگ کے لیے بھونا ہوا لے کر آئے اور وہ لوگ کہا کہ کھاؤ لیکن جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں پڑا رہے تو ان کے دل میں خوف آیا کہ کہیں ان لوگ کے دل میں کیا ہے شر ہے کیونکہ اس زمانے میں یہی تھا کہ جو شر کرنے والا تھا وہ نہیں کچھ کھاتا تھا تو ڈر گئے تو وہ لوگ بتائے کہ نہیں ہم لوگ فرشتے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے بیٹا ہوگا حضرت اسحاق ہوں گے اور اس کے بعد یاقوب پھر اس کے بعد وہیں سے جا کے حضرت نوت کے پاس گئے حضرت لوت کے پاس جب گئے تو وہیں بھی کچھ نے کھائے اس لیے وہ لوگ کھاتے نہیں نہ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے انسان ضرورت کے طور پر کھاتا ہے ورنہ اگر انسان کے پیٹ جب بھرا رہتا ہے تو کھاتا ہے خود کہتے یا دل نہیں کہتا اس طرح فرشتوں کو دل کبھی کھانے میں نہیں لگتا ہے نہ وہ لوگ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اسی لیے ان لوگوں حاجت نہیں ہوتی ہے اسی اس کے بعد یہ بھی صفت ہے نمبر سات کہ ان کے مقام کہاں کہاں رہتے ہیں ان کے اصل مقام آسمان میں رہنا ہے ان لوگ آسمان میں رہتے ہیں اگرچہ کچھ زمین میں آتے ہیں لیکن اصل مقام کہاں آپ کا آسمان میں اور یہ مسلم بات ہے قرآن کی آیات آپ دیکھو اللہ ان پرماتین کہ جو لوگ آپ کے رب قریب آپ کے قریب یعنی قریب یعنی جو موجود ہیں اور یہاں سے براد فرشتے ہیں تو اللہ کے قریب اللہ آسمان کے اوپر ہے جس لیے وہ لوگ آسمان ہے دوسری آیت میں اللہ پرماتل الملائی اور روحی ہے یہ کون سے رات شب قدر ہے اس اسی لیے اسے تنزل تنزل اوپر سے ہوتا ہے اسی طرح اللہ پرمۃ اللہ ما لمہ بیندین عما خلفنا یہ سونی مریم آپ سوچیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کچھ دیر کر دیے کچھ دن تک نہیں آئے تو اللہ کے رسول بہت ہی مشتاق تھے تو جب اترے اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کیوں آپ بار بار نہیں آتے تو حضرت جبریل کو اللہ نے یہ عائد نازر کی حضرت آپ محمد صلاحسلم سے کہہ کہ دو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بھی امر کہ ہم لوگ تمہارے رب کے حکم کے بغیر کبھی نہیں اتر سکتے تو اس لیے وہ اتر نہیں سکتے ہیں اپنے مرضی سے تو تنزل ہوتا ہے آسمان سے اس لیے ان لوگ کے مقام اوپر ہے لیکن زمین میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے الگ الگ اعمال کے لیے آتے ہیں لیکن آتے ہیں دنیا پہ اس کے بعد یہ ان لوگ کی صفت ہے کہ ان لوگ کبھی تھکتے نہیں ہیں یعنی ان لوگوں کی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے نہ ان لوگ کی کبھی اکتاحٹ ہوتی ہے ہم لوگ ہم لوگ کی یہ صفت ہے کہ کوئی کام کریں گے کرتے کرتے تھک جائیں گے اور کچھ کام کریں گے تھکیں گے نہیں لیکن دل اس سے بھر جاتا ہے بہت سے لوگ اس طرح ہیں ایک گاڑی ہوتی ہے دس سال چلائے گاڑی اچھی چل رہی لیکن اس کے دل اس سے بھر گئے کچھ لوگ جیسا کہ گھر لیتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں وہی جگہ پہ وہی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اس اسی لیے نوکری دوسری ڈھونڈتے ہیں تو اسی لیے انسان لے کے پرشتے. زمانے سے وہ سے آنا نے ان لوگ کو پیدا کی ہے آخر تک وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے نہ کبھی تھکتے ہیں نہ ان لوگ کی کبھی اکتاحٹ ہوتی کیا دلیل ہے قرآن کے آٹھ ہے اللہ فرماتے ہیں لا افترون نافترون یعنی وہ لوگ تھکتے نہیں ہیں نہ وہ لوگ ان کے دل میں کوئی اکتااہٹ ہوتی ہے اور جو ہاتھ میں اللہ فرماتے ہیں ہوا لوگ تھکتے نہیں ہیں ان لوگ یعنی ان لوگوں لوگ کو دل کوئی چیز سے بھرتا نہیں اس لیے جو اللہ سبحانہ خان ان لوگ کو جو صفت دی ہے وہ لوگ کبھی ان لوگ کو تحت نہیں ہوتی نہ کبھی تھکتے ہیں اس کے بعد ان لوگ کی تعداد کتنا ہے کتنا تعداد ہے ان کی تعداد انسان کبھی گن نہیں سکتا بلکہ ان کی تعداد کی حدیثوں سے بتا نہیں سکتے لیکن ایک انسان تصور کرے کہ بہت زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے یہ حدیث دو تین یا چار حدیث میں ذکر کرتا ہوں اس سے اندازہ لگاؤ ایک حدیث میں یہ آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو کہ اللہ سبحانہ و کے لشکر اور اللہ کے فوج کی تعداد کوئی نہیں ڈالتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ سورے متصر میں اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیل معمور یہ کابے کے کا اوپر ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں بیت المعمور اس جگہ پہ روز ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں کتنا ستر ہزار اور جو بھی ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آتی کبھی اس کو موقع دوبارہ آنے کی موقع نہیں ملتا اب سوچیے آسمان اور زمین کب اللہ نے پیدا کی انسانوں سے کتنا ہزار سال پہلے لیکن یعنی کتنا سال پہلے اللہ فرشتوں کو پیدا کی جب سے دیکھیے کہ ہر روز فرشتے ستر ہزار پرشتے داخل ہوتے ہیں پھر کبھی ان لوگ کو موقع نہیں ملتا کہ دوبارہ آئے کون آتے دوسرے ستر ہزار فرشتے تو آپ سوچے کتنا تازہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم ہے دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول تصور کر اور حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کے لایا جاتا ہے مکشل پہ فیصلہ کرنے کے بعد جہنم کو کھینچ کھانچ کے لائے جاتا ہے اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے ستر ہزار لگام ہے لگام دیکھا کہ نہیں گھوڑے کے جیسا کہ لگام رسی ہوتی ہے کھینچنے کے لیے گاہ یا کوئی بھی لگام ستر ہزار ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہیں تو آپ لیے ستر ہزار ستر ہزار پہ ضرور کریے یا آپ جا کے گھر میں حساب کتاب کرو دیکھو کتنا زیادہ تو سوچیے یہ صرف جہنم کو کھینچا یعنی لانے والے ہیں اور باقی کہاں تو اللہ سبحانہ فرشتوں کا کتنا اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے تیسرے حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ، یہ، یہ کہ اللہ کے قرآن کے آیا تھیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے کیا ہے ایک رقیب اور عتیط رقیب عتیج یعنی ایک لکھنے والا برائی لکھتا ہے اور ایک نیکیے لکھتا ہے اور کچھ فرشتے اسے جو آگے پیچھے انسان کی حمایت کے لیے رکھتے ہیں کچھ علماء کہتے کہ ہر انسان کے لیے اللہ چھ فرشتے رکھی ہے چھ یا سات یا آٹھ آپ سوچیں انسان میں کتنا لوگ انسانوں میں کتنا تعداد ہے کتنا زیادہ لوگ ہیں اور ہر ایک انسان سے اگر چھ آگے پیچھے ہوں گے یا آٹھ ہوں گے تو کتنا ہو جائے گا تو اسی لیے یہ تصور, بطا... یعنی, تصور یعنی اتنا تعداد بتانے کے لیے ورنہ حسر نہیں کر سکتے کہ کتنا ہے اسی طرح حدیث میں جیسا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ شب قدر میں فرشتے اتنا زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں جو کنکریاں ہیں یعنی پتھرے ہیں چھوٹی چھوٹی اس سے بھی زیادہ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو سوچئے کہ یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اگر یہ بھی کہا جائے کہ انسان سے بھی زیادہ تو کوئی بعید نہیں انسان کتنا گزرے اور کتنا آنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے لیکن فرشتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے روز وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ انسان ہوتے ہیں ان لوگ کو اللہ نے پیدا کر دی اور وہی لوگ موجود ہیں وہ لوگ دنیا میں مرتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ اگلے مسئلہ میں انشاءاللہ آئے گا اس کے بعد ان میں سے ان لوگ کی کیا, کیا نام کیا ہے سب سے مشہور نام اور فرشتوں کے جو سردار ہے کون ہیں حضرت جبریل علی صلاحت السلام جبریل جبرائیل الگ الگ الفاظ لیکن وہی نام اور سب کے معنی یہ عبداللہ اللہ کے بندے کچھ بھی جیسا کہ ان لوگ جو اصل زبان میں رکھا گئے وہی تو حضرت جبریل مشہور ہے یہ سید ہے یعنی فرشتوں کو سردار ہے اور یہ عموماً یہی وہی نازل کرتے ہیں اور اکثر مسائل جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اللہ ان کی ذمہ داری میں دے... ان ان کی ذمہ داری دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ کو حکم دے دے کہ کریں قرآن میں ان کی بہت ساری صفات دی گئی روحل امین زیوتن امین لیندر بینارشن مکین بہت اچھی اچھی صفات اللہ نے دی ہیں اور ان کو امین کہا گئی یعنی بالکل کیا ہے امانت دار کبھی خیانت نہیں کی شیعوں میں کچھ جو آلگ ہوں والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبری کو رسالت دی کہ حضرت علی کو دے لیکن اللہ کے رسول کو جا کے خیانت کر کے دے دی کچھ لوگ کہنے والے موجود ہیں اور قرآن میں اللہ ہیں کہ حضرت جبریل امین ہے کبھی قیاانت نہیں کر سکتے تو یہ دلیل ہے کہ ان لوگ اس فول کے وجہ سے کافر بھی ہو جاتے ہیں تو حضرت جبریل کبھی خیانت نہیں کر سکتے کریں گے نہیں بلکہ کر نہیں سکتے اللہ نے ان کی مادہ ان کی جسمیں اسے رکھ دی ان کے دل میں کہ وہ کبھی تصور نہیں ہوتا کہ اسے غلط کام کرے تو یہ حضرت جبرین ہے اور دوسرا اور قرآن میں حضرت جبری کے نام آیا جیسا کہ اللہ پرمات مکان ادو جبریلودی مشرقی مکہ کہتے ہیں ہم لوگ جبریل, ہم جبریل سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ مکان ابو جبریل کی جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کافروں سے دشمن ہے تو دوسرے جو فرشت جو مشہور ہے میکال یا میکایل قرآن میں ہے میکال ہے اللہ پر مکان ابو اللہ ملکریل اور می میکال اور میکال ملک القطر قطر یعنی بارش جو نازل کرتے اللہ انہیں کو ذمہ داری رکھا ان کو ذمہ دار بنائے لیکن اپنے مرضی سے نہیں کرتے کہ دیکھا کہیں سوکھے تو چلو بارش برسات نہیں اللہ حکم دیتے وہ کرتے بس یعنی ان کی اختیار نہیں کہ میں کچھ کروں اپنے مرضی سے اللہ سبحانہ ہوتا اعلیٰ کے حکم آتا ہے تو وہ کرتے ہیں نہ تو نہیں کرتے ہیں اور قرآن میں میکال یا میکائل حدیث میں میکائل استعمال کیا گئے تو دونوں صحیح ہیں تیسرا نبی اسرافیل اور اسرافیل مشہور ہے کون ہے جو سور میں کھوکھتے ہیں قرآن اسرافیل کے نام نہیں آیا قرآن صرف تقریباً کئی نبی کے کے نام آئے لیکن اسرافیل کے نہیں آیا نہیں آیا حدیث میں ہے اللہ کے رسول ایک بار رات میں جگہ تو یہ دعا پڑھنے لگے اللہ رب جبرائیل رب جبریل انت بین ومی کا عبادی فون حق پھر اللہ کے رسول پوری دعا پڑی تو یہ انسان اللہ کی یہ ثابت ہے کہ میکائل ہے اور اسرافین ہے تین ہو گئے چوتھے جو جس کا نام پتا ہے مالک اور مالک کون ہے جہنم کے خاصے قرآن میں شور ذخر ونا دو مالک یہ کہ جہنمی لوگ پریشان ہوتے ہوتے آخری مالک سے کہیں گے یعنی فرشتے جو ذمہ دار جہنم کی جو ذمہ دار عذاب دیتے ہیں اس سے کہیں گے یا مالک اے مالک اللہ سے کہہ دو کہ ہم لوگ کو ختم کر دیں یعنی ہم لوگ نہیں چاہتے کہ جنت میں جائے ہم لوگ کو بس ختم کر دیں وجود سے تاکہ یہ عذاب نہ ملے تو کہتے اللہ فرماتے ہیں ان کہ تما کہیں گے کہ نہیں تم لوگ یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے کچھ انما پسین لکھتے ہیں کہ حضرت مالک جو جواب دی ہے کئی سو سال بعد جواب دی کہ بھئی انتظار تھے وہ لوگ کرتے تھے کہ کب جواب دیں گے اور آخر جواب دے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کا فیصلہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے تو مالک کے نام بھی قرآن میں آیا ہے اسی طرح منکر و نکیر منکر و نکیر دو فرشتے ہیں صحیح نہیں کچھ حدیثوں میں آتا ہے کئی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں منکر و نقیر جو خبر پہ آئیں گے کسان کو تدفین کرنے کے بعد دو فرشتے آئیں گے اور کالے ہیں سیاہ کلر اور کچھ سفار ذکر کیا گیا جس سے ان اللہ قبر کے مسائل میں ذکر کریں گے وہ آئیں گے اور انسان کو بیٹھا کے پھر اس سے سوالات کریں گے اسی طرح ہاروت عماروت ہاروت عماروت سورے بقرہ میں ہے لیکن کچھ تفسیر میں پڑھ لو وہ لوگ کون تھے اللہ انہوں کو آزمائش کے طور پر نازل کیے ہیں اور بہت سے ان کے پیچھے آگے پیچھے لوگ قصے سے بتا بیان کرتے ہیں بہت صحیح ہے بہت غلط ہے لیکن ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو نازل کی ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں یہاں ذکر کرنا مناسب وقت نہیں ہے اسی طرح بہت سے علماء کہتے ہیں رقیب و عتیق قرآن میں سور قاف ہے اللہ دعی رقیب العتیب اگرچہ بہت سے علماء کہتے ہیں رقیب و عتیب یہ نام نہیں ہے یہ صفت ہے بہرحال نام ہے یا صفت ہی اس میں کہیں قرآن میں واضح نہیں کیا ہو سکتا نام ہے اور ہو سکتا صفت بھی ہو تو یہ اللہ فلحان و تعالی ان لوگوں کے نام ذکر کی اتنے ہی بس لوگوں کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ذکر کرتے وہ اپنے مرضی سے کہیں کوئی صاف حدیث میں نہیں جیسا کہ اسرائیل ملک الموت قرآن میں آتا ہے کہ موت ملک الموت الم تو ملک الموت یعنی موت کے پرشتے اس کا نام کیا ہے وہ سے لوگ اسرائیل رکھتے حالانکہ کہیں ثابت نہیں ہو سکتا اسرائیل یا بنی اسرائیل کی کتابوں میں لیکن ہم لوگ کی کتاب میں اور ہم لوگ کی شریعت میں اس کے نام نہیں آیا اس لیے اس کے نام میں اسرائیل رکھنا صحیح نہیں ہے اسی طرح جیسا کہ مشہور ہے کہ ردوان, ردوان جنت کے خازن ہے لیکن اس میں ایک صحیح حدیث نہیں ہے ایک حدیث لیکن ضعیف ہے اس لیے اس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں لیکن اکثر علماء اگر کے عقیدے کے علماء نے ذکر کی کہ ردوان یہ جنت کے خازن ہے لیکن اور علماء نے اچھے علماء نے ذکر کی لیکن یہ کو جب دلیل نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے اور لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں کتنا ثابت نہیں ہوا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کیا پرشتوں کو موت آتی کہ نہیں یا اس سے پہلے ان کی یہ بھی صفت ہے کہ ان لوگ سریا ہوتے ہیں سریع سریا یعنی ان کی رفتار بہت تیز ہے آسمان و زمین میں نیچے سے اوپر تک چند سیکنڈ میں اترتے اور چڑھتے ہیں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا حالانکہ ابھی اگر کوئی جہاز میں چاند میں چڑھنا چاہتا کتنا گھنٹہ لگے گا کتنا دن لگے گا بلکہ کتنا سال لگتا ہے آسمان میں چڑھنے کے لیے اور وہ فرشتے تو اور اوپر رہتے ہیں یہ جتنا ہم لوگ سارے کواکب دیکھتے ہیں سورج ستارے جو بھی یہ پہلے آسمان میں اور اس کے پیچھے تو اور بہت زیادہ آسمان کچھ نما کہتے ہیں کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کے مساوت ہے جن کو صحابت سے ثابت تو اگر مان لیں کہ انسان اگر چلے تو پانچ سو سال لگے گا تو اگر فرشتے ان کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا آپ دیکھیے آسا صبح صبح والے شاہ اوپر چڑھتے پھر شام والے اترتے حدیث میں آتا ہے کہتا آپ قبول حفیق ملائقت جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صبح والے فرشتے اترتے ہیں پھر شام والے چڑھتے ہیں پھر شام والے مغرب کے وقت اترتے ہیں اثر کے وقت اور یہ صبح والے یا یعنی رات والے اتر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ ہاتھ کس طرح رکھی یہ کتنا تیز ہے اگر عقلن پریاس کرے گا تمہیں نہیں تصدیق کر سکتا ہے لیکن اللہ نے ان لوگوں کے اندر یہ طاقت رکھی امام رکھنا چاہیے یہ اللہ سبحانہ خاص ان کو رکھی ہے اسی طرح ان کے کی ایک صفت یہ ہے کہ ان لوگ تشکل ہمیشہ کر سکتے ہیں تشکل کے معنی یعنی ہمیشہ انہوں اپنے شکل حیات بدل سکتے ہیں شکل اور حیات بدل سکتے ہیں۔ تشکل یعنی وہ لوگ کسی بھی شکل میں بن سکتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جیسا کہ آپ حدیثوں میں دیکھو کبھی جبریل علی السلاۃ وسلام کسی کے شکل میں آ سکتے ہیں اور جیسا کہ پچھلے درس میں حضرت جبریل کس کے شکل میں آئے ایسے آدمی کی شکل میں آئے کہ کوئی, کوئی صحابی اس کو نہیں پہچان پائے اور کبھی کبھی دحی کلبی دحیہ دہیبن خلیف الکلوی ایک صحابی خوبصورت تھے اکثر ان کی شکل میں آتے تھے اور کبھی کبھی کوئی اور شکل میں آتے تھے اسی لیے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو عام شکل میں آئے یعنی انسان کی شکل میں اور جب حضرت لود کے پاس گئے تو اور خوبصورت بن کے چلے گئے یعنی اور خوبصورت بنے جس کی وجہ سے پورے گاؤں اور حضرت لود کے جو قبیلے والے وہ لوگ سب مفتون ہو گئے تو اللہ ان کی یہ طاقت دی ہے کسی بھی شکل بن سکتی جیسا کہ تھا کہ جنات کی یہ بھی صفت ہے اور اس جنات کے مسائل کبھی ان شاء اللہ گا تو جنات کی تفصیل مسائل ذکر کریں گے اور انسان کی یہ عادت نہیں ہے انسان اپنے شکل بدل سکتا ہے آج کل تو لوگ بدلنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتے اپریشن کرتے کیا کرتے پھر بھی خراب نکل ہے لیکن اللہ صاحب نے ان لوگوں کی صرف طاقت نہیں دی تو کبھی دوسرے شکل میں انسان نہیں بن سکتا اور یہ صرف پرشتوں کے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے اس کے بعد آخری یہ اس مسئلے میں آخری ہے یہ ہے کہ یعنی خلوقی اخلقی صفات یعنی جسمانی صفات یہ ہے کیا فرشتوں کو موت آتی کہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے یعنی مخلوق ہیں اور کو عمومی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی موت آئے گی قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا گیا کہ, کہ سور میں حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو سارے لوگ مریں گے اور حضرت اسرافیل بھی مریں گے اور کیا دلیل قرآن کے عام ہے اللہ پرماتے کلو تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں اللہ وجہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے مبارک چہرہ ارے اللہ ہی باقی رہیں گے اور تمام لوگ ہلاک ہوں گے اس میں نہیں بتایا کہ فرشتے بچیں گے بلکہ کل شئین تمام چیزیں دوسرا ہے سورہ رحمان میں کل من علیھا فان کہ ہر ایک ان جو اس پر رختانی زمین میں یا اس دنیا میں رہتا ہو فان یعنی فناہ اس کی ہوگی و يبقى وجه ربک سمائ تمہارے یعنی رب کے چہرے صرف باقی رہے گا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تم موت आएगी اور اللہ فرماتے ہیں ونفخ في اور سورہ میں پھونکا جائے گا جا فصعق من في السماوات ومن في الارض کہ آسمان میں سارے لوگ زمین میں سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ سوائے وہ لوگ جو اللہ ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اکثر علماء کہتے فرشتے اسی میں بھی ہلاک ہوں گے لیکن دنیا کی زندگی میں ہلاک ہوں گے فائدہ ہوتے یہ کہیں نہیں دلی آتا ہے اسی لیے ہم لوگ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ فرشتے ہو سکتا مرتے ہیں اور ہو سکتا نہیں مرتے ہیں اس میں زیادہ بحث کرنا فائدہ نہیں اس میں زیادہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہاں بعد نہ میں مریں گے دنیا میں مرتے کہ نہیں اکثر علما کہتے نہیں اور یہ زیادہ قریب ہے کہ نہیں مرتے ہیں لیکن جزم کے ساتھ یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں یہ فرشتوں کے خلقی یعنی جسمانی صفات ذکر کیا گیا ہے اب ان کے اخلاق ان کو دینی صفات ذکر کریں ان کے اندر جو خیر کے جو مادہ ہے جو ان کے اندر ایک کچھ صفات ذکر کریں گے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ لوگ کرام یعنی کرام ہے برا برار نقط کرنے والے ابرار بر اس کو کہتے ہیں جو خیر کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ عبادت گزار لوگ کبھی اللہ سلحان و تعالیٰ کے عبادت کرنے میں کبھی نافرمانی نہ نہیں کرتے ہمیشہ تصویر کرتے ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں ہمیشہ استغفار کرتے ہیں ہمیشہ خیر ہیں خیر کے کام کرتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں وَهُم مِّن خشیتی ہی مشفقون اور وہ لوگ اللہ کے خشیت سے ان اللہ سلاح سے خوب خوف رکھتے ہیں بہت ڈرے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ سبحانہ ہوتا اعلیٰ سے نہیں کہ مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ سلطع ان لوگوں کو جنہ جہنم نہ جنت میں لے جائیں گے اس صرف کچھ بھی کرے نہیں اللہ سے بالکل خوف کے حالت میں رہتے ہیں اور کوئی بات آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں دوسرے ہاتھ میں اللہ فرماتے ہیں اور میں نے اس کے پاس جو فرشتے ہیں لاس بیرون العبادتیں کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں کبھی استقبار نہیں کرتے ہیں یعنی وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں بلکہ سارے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اللَّيْلَ رات اور دن اللہ کی تصویر کرتے ہیں دوسری ان کی اخلاق اور انوں کے دینی صفات یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کبھی اللہ کے حکم سے کبھی یعنی اللہ کے سہادر کا حکم کو نہیں کبھی ناپرمانی نہ کرتے ہیں اور یہاں سے مناد جو اعمال ان کے اگر اللہ سوال کسی کے کا کام دے دی کیے کرنا ہے تو نہ پیچھے نہ آگے کرنا ہے یعنی جلدی بھی نہیں کریں گے نہ دیر میں کریں گے اسی وقت جو اللہ نے محدد کی ہے وہ لوگ کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ وہ لوگ کبھی نافرمانی کرتے ہیں جیسا کہ انسان انسان جب ہم لوگ اللہ ہم لوگ کو بہت ساری نامات دی ہیں لیکن نعمت زیادہ مل گئی تو ہم لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں لا بکون بالقول کہ اللہ سبحانہ ہو کے قول سے آگے کچھ بھی عمل نہیں کرتے ہیں جب تک اللہ کا حکم کرنا ہے جانب کی کرنا ہے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تو آگے بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم بھی امریحی یا اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ ان لوگ کے اخلاق ہمیشہ اچھی ہے. اچھی اخلاق کو پسند کرتے ہیں اور بری اخلاق کو نف... بری اخلاق سے نفرت کرتے ہیں مثال کے طور پر ان لوگ اللہ فرماتے کرام ان کرام یعنی کریم اچھے اخلاق والے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے شرم... شرمیلے ہوتے ہیں شرماتے ہیں حضرت عثمان کے عفمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے اللہ کے رسول ایک بار اپنے گھر میں بیٹھے تھے. اپنے گھر میں کسی بھی ہار میں بیٹھے تو اللہ کے رسول یہاں تک بیٹھے کہ کچھ اللہ کے رسول کے رام کھلا تھا. حضرت عائشہ فرماتی کہ حضرت ابو بکر اجازت لیے داخل ہونے کے لیے تو اللہ کے رسول اجازت دی اسی حالت میں بیٹھے کام ہو گئے حضرت عمر بعد میں آئے اسی حالت پہ جب حضرت عثمان آنے لگے تو اللہ کے رسول فوراً اپنے کپڑا سیدھے سادھے صحیح کر کے بیٹھ گئے تو حضرت عائشہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہوگی جب ان کی بارے آ گئے تو آپ اس طرح ہوگے تو اللہ کے رسول نے کہا حضرت عثمان تو بہت شرمیلے آدمی ہیں اگر ہم پوری اس حالت میں دیکھ لیں تو اپنی پوری بات نہیں کر پائیں گے اسی لیے میں ایسے بندے سے نہ شرم کروں جس سے فرشتے بھی شرم آتی ہے تو سوچی یہ دلیل ہے کہ فرشتے یہ عثمان کی فضیلت ہے اور دوسری کہ فرشتے بھی حضرت یعنی کے اندر شرم اور حیا کی ایک صفت ہے تو اس لیے ان لوگوں کے اندر شرم و حیا ہے اس لیے وہ لوگ گندے جگہ میں نہیں ہوتے ہیں اکثر علما کہتی انسان جب اپنے فضائے حادت کرتا ہے تو فرشتے نہیں اس میں ہوتے ہیں دور آ جاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ اخلاق لوگ اچھی استفاق کرتے ہیں بری چیز سے بچتے ہیں گندے لہو لہر کی جگہ سے بچتے ہیں آپ دیکھو گے اللہ کا رسول فرن سب سے بہتر جگہ کہاں زمین میں مسجد کیونکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور سب سے برا جگہ کہاں بازار ہے اور جس گھر میں تصویر ہے یا کتا ہے پرشتنی آتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ اچھے اخلاق ہیں اور گندگیوں سے نفرت کرتے ہیں بلکہ اس سے واضح حدیث یہ ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لہسن یا پیاز کھا کے مسجد میں آتا یعنی کھا لیتا تو مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتے ان کو اس سے ازیت ملتی ہے انسان کو ہوتی ہے تو اس لیے یہ بری صفت ہے اس لیے وہ لوگ بچتے ہیں تو اس لیے فرشتے ہمیشہ اچھی اخلاق کو پسند یعنی اچھا اخلاق جو بھی اچھا ہے وہ پسند کرتے ہیں اور جو پسند نہیں ہے اللہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ فرشتے کبھی پسند کرتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کے علم بہت اللہ نے دی ہمیشہ ان لوگ کے علم انسان سے زیادہ ہے لیکن انوں کے پاس تمام علوم نہیں عالم الغیب کبھی نہیں ہو سکتے نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ کوئی بھی عالم الغیب اللہ کے علاوہ نہیں کیا دلیل کے پرشتہ ہر چیز نہیں جانتے اللہ صحاف جب حضرت آدم کو پیدا کی تو حضرت آدم کو کچھ کلمات یا کچھ چیزیں اللہ نے سکھائی تو حضرت فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ آپ یہ چیزوں کے نام بتاؤ یا چیزیں بتاؤ تو انہوں نے کہنے لگے علم لنا ہم لوگ کے پاس علم المطن ہم لوگ صرف اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں جو تون بتائی اور اس کے بارے میں ہم لوگ کو آپ نے نہیں بتایا تو ہم لوگ کو نہیں پتا تو یہ دلیل کا علم اس کے بارے میں نہیں لیکن پھر بھی انسان کے بارے میں بہت سے انسان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ غریبیات جاتے تھے اللہ نے بتائی ہے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا علام نما کہ جو تم لوگ کرتے وہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دیکھتے تو اس نے ان لوگ کا علم بھی اللہ نے جتنا دی ہے ان لوگ کے پاس ہے اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں میں الگ الگ کچھ لوگ کو زیادہ علم ہیں کچھ لوگوں کے پاس کم ہے اس کے بعد یہ بھی اچھی اخلاق ہے اور ان لوگ کے اندر ایک نظام ان لوگ کے اندر ہے یعنی ان لوگ بے ترتیبی نہیں کرتے کبھی ہر چیز میں رول اور قانون اور نظام چلنا چاہیے ہم لوگ کی طرح نہیں مسلمانوں کی طرح کہ مسلمان یہ مشہور ہے کہ سب سے پچھڑے اس چیزوں میں ہر جگہ قانون توڑیں گے اور جہاں سخت قانون میں ہے وہیں زیادہ گالی دیں گے اور ارکار کریں غلط ہے نظام پہ چلے اب دیکھیں فرشتے کس طرح چلتے اللہ فرماتے ہیں اور جا اور قیامت کے دن فر اللہ آئیں گے المل تو فرشتے بھی آئیں گے کس طرح سب پن یعنی بالکل لائن, لائن پہ آئیں گے کھڑے رہیں گے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا اور دوسرے آیت میں یوم عقم ال روح جب روح اٹھیں گے الملا اک اور فرشتے بھی سب میں یعنی سیدھے کھڑے ہوں گے اور حدیث من اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تصفمہ تصف المنائے تو اندر اب اللہ کے رسول ایک بار مسلم کروا دے کے اللہ کے رسول فرشتوں سے یہ نماز میں پوچھا کیا تم لوگ تم لوگ وہ طریقہ نہ بتاؤ جس طرح یعنی تم لوگ اس طرح کھڑا نہ ہو جاؤ جس طرح فرشتے کھڑے ہوتے ہیں سب بندی کرتے ہیں لوگوں نے پوچھا فرشتے کس طرح سب بندی کرتے ہیں کہا اور سکون اول اپن اول کے آگے پھر پیچھے اس طرح نظام کے ساتھ اسلام میں اسی لیے ہم نے دی ہے سب پلی کے کوئی یہاں کھڑا ہو جائے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی با اپنی مرضی سے بلکہ جس طرح اللہ کو پسند فرشتے ہوتے ہیں اسی طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے تنوع کے پاس نظام ہے اور یہ بھی دلیل ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائیں گے تو جنت کے دروازہ جو فرشتے بیٹھا ہے وہ کہیں گے کہ بھائی کون کہیں گے میں اللہ کے رسول محمد ہوں تو حضرت وہ فرشتہ کہے گئے ہاں تمہارے لیے میں کھولوں گا کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے ہی کے لیے کھولنا ہے تو اللہ نے ہر چیز کے نظام بتائی ہر ایک, ایک کام ہوتا ہے کوئی کسی کا اتجاوز نہیں کرتا ہے امام ہے تو دوسرا آدمی آ کے زبردستی امامت کرانے لگتا ہے کوئی آدمی کے کام ہے تو زبردستی کوئی آ کے پہنچ جاتا ہے اور وہی وہ کرتا غلط ہے ہر ایک کام ہوتا اللہ صاحب ہاں ہر دنیا میں ہر چیز کے پرشتہ پر رکھی دیکھیے وہ حدیث ہے اللہ کے رسول جب پائد سے واپس آئے اور ان کو کافی ان کو چوٹ لگی پتھر سے مارا گیا گالی بھی دی گئی تو فرشتہ پر یہ پہاڑ کے فرشتے آئے حضرت جبلی کوئی اور فرشتہ نہیں خاص پہاڑ کے بھی فرشتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اجازت لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ کو لوگوں دو پہاڑ کے درمیان رہتے تھے اخشبین دو پہاڑ ہے تو وہ اس کے درمیان میں دبا دو کہنے لگے اللہ رسول نہیں اللہ رسول کے رسول کی رحمت لیکن یہی ان کا کام ہے تو ہر ایک تو اللہ نے جو کام دی ہے وہی کرتے ہیں نہ آگے نہ پیچھے تو یہ نظام ہم لوگ کو بھی سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے اور وہی کرنا چاہیے جو کئی ہیں اس کے بعد آئیے دیکھتے ان لوگ کا کی امال کیا ہے ان کو صفات ہو گئی ان کے امال کچھ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا سفر کرو یہ پورے کر لیں ان لوگ کے کی امال کیا ان لوگ کے بہت سارے اعمال ہیں میں جلدی ذکر کروں گا اس میں بہت زیادہ ہے لیکن جو اہم ہے میں ذکر کروں گا سب سے پہلے ان لوگ اصل عمل عبادت کرنا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے وہ لوگ صبح شام فرشتے آتے ہیں اور حاضر ہوتے مسجد میں اور خاص کر فجر کی نماز لمبی اللہ کا رسول کرتے تھے کہتے کہ یہ مشہور فرشتے آتے ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی حج کرتے ہیں دیکھیے اوپر بیت الماموں میں طواف کر رہے تھے اور حج بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں ہمیشہ اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں جیسے قرآن کا اللہ امر ان عرش و منحل جو اور جو آس پاس ہے کیا ہے نب اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ تقفرون علی الدین امن وومن کی استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی فرماتے انسان جب نماز کے بعد بیٹھے ہے اپنے مسلح پہ اس کی وزو باقی رہتی ہے تو فریشتر اس کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں تو دعا بھی کرتے ہیں استغبار بھی کرتے ہیں اللہ سے خوف رکھتے ہیں جیسا کہ محمد خشیتی ہے مشفقون جو بھی نے کی اللہ سے خانت النّوں کو فطرت رکھی تو وہ لوگ کرتے ہیں کبھی عبادت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں عبادت اپنے اپنے حساب سے جو اللہ نے رکھی ہے وہ لوگ کرتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کے سارے اعمال لکھتے ہیں انسان یا جنات ہو اللہ پرمات ہو ان کرمن کاتبین ان علیک الحافین حفاظت کرنے والے کچھ فرشتے ہیں کرامن کاتبین کتابت کرتے ہیں دوسرے آت میں ہیں اللہ انسول کہ میرے رسول یعنی فرشتے جو بھی تم لوگ مکر کرتے ہوئے جو بھی کرتے ہو وہ لکھتے ہیں اور حدیث میں آتا اللہ کا رسول یہ حدیث بہت اچھی حدیث ہے خوشخبری ہے اللہ کا رسول فرماتے صاحب الشمال یعنی شمال بائیں طرف حدیث یہ ہے کہ داہنے طرف ایک فرشتہ لکھتا ہے نیکی جو دہنے طرف ہوتا ہے نیکی لکھتے ہیں اور جو بائیں طرف وہ برائیاں لکھتا ہے لیکن جو انسان مومن ہوتا ہے یہ سب کے لیے نہیں مومن جو اچھا انسان ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ فرشتہ چھ گھنٹے تک وہ لکھتا نہیں ہے انتظار کرتا کہ کب بندہ توبہ کر لے اور اگر یہ چھ گھنٹے کے اندر یہ توبہ نہیں کہ تو پھر اس کے لیے یہ گناہ لکھ دیتا سعی صحیح ہے ہمیں تو صرف یہ اللہ مومنوں کے لیے رکھی ہے کیونکہ اس سے ہمیشہ غلطی نہیں ہوتی لیکن جس کی عادت یہ ہے تو لکھتے جائیں گے کب تک چھ گھنٹے انتظار کریں گے اس کے لیے جو مومن متقی ہے جس سے کبھی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو مو دلیل ہے لکھا جاتا ہے کس طرح اور قلم کس طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس میں خوج نہیں کرنا ہے تیسرا یہ عمل ہے کہ وہ لوگ وہی نازل کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام فرشتوں تک لاتے ہیں اور باقی لوگ تک ضروری کہ وہی صرف فرشتے کے پاس آتا ہے عموماً نہیں وہی صرف انبیاء کے پاس بلکہ انبیاء کے پاس اکثر اور غیر انبیا جیسا کہ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے تو اس لیے لیکن اکثر انبیاء کے پاس اور اکثر جو نازل ہوتے کون جبریل لیکن جبریل کے علاوہ کبھی کبھی کوئی اور ہوتا اللہ کے رسول پر ہمیشہ قرآن حضرت جبریل نازل کرتے تھے لیکن سوریہ فاتحہ اور بقرہ کے آخری جو آیا تھے خوشخبری کون لائے اس کی دوسرے نئے پرشتے حدیث متا کے اللہ کے رسول اچانک آسمان میں سے بہت عظیم آواز سنی اور حضرت جبریل بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے آسمان کے طرف دیکھنے لگے تو حضرت جبلین نے بتایا کہ وہ وہی دروازہ کھلا جو پہلی بار کھلتا ہے اور اس دروازے سے پہلے بار فرشتہ نازل ہوا جو کبھی نازل نہیں ہوا اور وہ دو خوشخبری آپ کے لیے لائی ہے یہ ہے فاتحہ اور بقرے کے آخری دو صورت ہے یہ تمہارے لیے سارے لوگ کے لیے نور ہے پڑھیں گے تو صرف مبارک دو آیت ہے تو یہ تیسرا کام ہے چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں انسان محفوظ رہتا ہے دنیا میں کتنا سال جیتا کبھی مصیبت آنے لگتی انسان کو پہلے احساس ہوتا ہے یہ احساس کون دیتے ہیں فرشتہ اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں پر اللہ نے کچھ حفاظت کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کی ہے دوسرے آپ میں لہو کے مواقبات یعنی کچھ ایسے فرشتے ہیں من یہ لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں یہ چار ہو گئے نمبر پانچ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ انسان کو خیر کی طرف دھکا دیتے ہیں یعنی انسان کے دل میں بیٹھاتے ہیں انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہ برائی سوچتا ہے اور اس کے اچھا بھی سوچتا ہے فرشتہ انسان کو وسوسہ نہیں کہیں گے شیطان تو وسوسہ کرتا ہے جنات جو ہے وسوسہ کرتا ہے کہ یہ غلط کام کرو اور جو فرشتہ انسان کو کیا کہتا ہے کہ خیر کام کرو اس لیے انسان کبھی کہ یہ کرے یہ کرے تو یہ حقیقت میں ان کے احساس جو ہوتا ہے دل میں یہ فرشتے خیر کی طرف لاتے ہیں اور جنات شیطان برائی کی طرف اب انسان کچھ کو خوش کرنا چاہتا ہے اگر آپ نیکی کرو گے تو سمجھو آپ سو خوش کر دی اور اگر آپ برائے کرو گے تو شیطان خوش ہیں حضرت مسرود کی حدیث ہے من احد اللہ وقد کی لبی قرین و کرینا ہر ایک کو اللہ صبح ایک کو قرین یعنی ایک دوست جنات میں سے رکھی اور جنات میں سے اور ایک فرشتوں میں سے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا وہ عیاق اللہ کے آپ کے بھی کہنے لگے ہاں میرے بھی لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ مجھے یعنی یہ شیطان جو میرا ہے مجھے اس پر فوقیت دی یعنی میں اس پر حاوی ہو گیا ہوں اور اس کو میں اسلام کی طرف دعوت دے دیا وہ مسلمان ہو گئے اس لیے مجھے خیر کی طرف دعوت دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں تو اس لئے حدیث اللہ کے رسول کے جو جنات ہے کیا تھے مسلمان ہو گئے لیکن باقی لوگ کے کی کیا ہے کافی سانس لڑتا رہتا ہے دل میں دونوں آتے خیر کرے یا شر کرے اور اس کے علاوہ بہت سارے حدیث ہیں اسی طرح فرشتوں کے جو اور کام ہی نمبر کہ مومنوں کے حق میں دفاع کرتے ہیں اور یہ غز بدر کی مثال دی گئی اللہ فرماتی اس دستغیص الربک اللہ سے مدد طلب کرتے ہو بس سجا بلا اللہ نے تم لوگ کے دعا قبول کر لی ممید بھی الفلا کہ میں تم لوگ کو ایک ہزار فرشتے لے بھیجوں گا وہ ایک فرشتہ کافی دیکھیے تسلی کے لیے اور حقیقت میں جیت اور مدد اللہ کی طرف سے فرشتے ایک تسلی کے لینا رکھے رکھی سورہ عالیہ عمران میں اللہ نے وعدہ کی کہ ہزار اور اگر مزید سبر کرو گے تو پانچ ہزار ہو جائیں گے تو یہ فرشتے مومنوں کے ساتھ دفاع کرتے ہیں ان اللہ پی عن امن و دوسری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دوسری صورتوں میں اللہ علیہ فارس علیم ری جنوع حزب خندق میں کہ ان لوگ کافروں پر ری یعنی آدھی بھیجی اور ایسے لشکر جو تو لوگ نہیں دیکھ پائے کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں اور خاص کر اللہ کے رسول کے حق میں دفاع کرتے ہیں حدیث وہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ ملے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں گے عبادت کرنے کے لیے تو یہ آپس میں چیلنج کی کہ کون اس کو دبایا گئے اس کو اس کے ساتھ برے سلوک کرے گا تو ابو جہل نے قسم کھایا کہ اگر یہ سجدے میں جائے گا تو اس کو میں ناگ دبا دوں زمین میں نہیں اس کو اس طرح دبائے رہیں گے اور اس کو ختم کریں گے کہتے کہ وہ لوگ انتظار میں اتنے دیکھ رہے تھے اور اللہ رسول قعبے کے رسول کابے کی طرف نماز پڑھنے لگے تو جب آئے قریب ماننے کے لیے تو اچانک پیچھے ہٹے اور بھاگ پڑے اور لوگ نے پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوگے کہنے لگے میں نے ایک عظیم خندق دیکھی یہ دیکھی وہ دیکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ کچھ کرتے کیا ہے اس کو ہلاک کر دیا جاتا اللہ کا رسول فرماتے ہیں لَو دنا اگر قریب ہی آتا برباد کر دیتے اس لئے وہ دیکھ کر وہ حدیث بخاری میں اسے اللہ سبحانہ مومنوں کے حق میں دفاع کرتے ہیں اور انسان اس چیز پر عقیدہ رکھے اور اللہ سلحان تعالیٰ خود تھوڑی اتریں گے اللہ سلحان کسی بھی طریقے سے مدد کریں گے ایک طریقہ یہ بھی کہ فرشتوں کو بھیجیں گے بچانے کے لیے یہ نمبر ساتھ نمبر چھ ہو گئے نمبر ساتھ امتحان کے لیے بھی فرشتے اترتے کبھی جیسا کہ مریم کے ساتھ انسان جبریل علیہ السلام کوئی فرشتے انسان کی شکل میں آئے اور ان سے بات کی ہے کہ ہم تو آؤز بھی کہیں تو بعد میں بتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جو اللہ کے رسول حدیث میں بھی فرماتے کہ تین فرشتے آئے کوئی اقرا کوئی یعنی جو گنجے کی شکل میں اور ایک اندھا جیسا کہ حدیث میں ہے ابرس تین اور یہ فرشتے تھے امتحان کے طور پر تین لوگ آزمائش کے لیے اللہ نے نازر کی تو آزمائش کے لیے کبھی اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں نمبر آٹھ فرش روح روح نکالنے کے لیے روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ ہے لیکن اس کے ساتھ دینے والے بہت ہیں حدیثوں میں آتا ان شاء اللہ آئے قیامت کے مسائل پہ اور موت کے مسائل پہ کہ اس کے ساتھ کئی فرشتے آتے ہیں وہ روح نکالتا اور باقی لوگ لے جاتے ہیں حتی ہوں رسول نہ رسول یعنی ہم لوگ کے رسولیں یعنی فرشتے جمال اللہ نے کیے تو خاص کچھ فرشتے ہیں ہیں جو روح نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور موت کی مسائل کے مسائل کی ذمہ داری ان لوگ کو دی جاتی ہے نمبر نو کچھ لوگ فرشتوں کے یہ بھی کام ہے کہ ہلاک دیتے ہیں دنیا میں جو بھی عذاب ہے اللہ کبھی کبھی فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں اور یہ مشہور ہے حضرت روت کے قوم ان کے عذاب یہ فرشتے گئے تو ان لوگ عذاب کروائے حضرت اسی طرح باقی انبیا سیاح یعنی جو چیخ قوم میں پہ ان لوگ فرشتے کے بھی عذاب کے لیے اللہ ان لوگ کو مہیا کرتے ہیں اسی طرح ان کے یہ بھی کام ہے کچھ فرشتوں کے جو عذاب قبر قبر پہ عذاب دیتے ہیں اور مارتے ہیں جیسا کہ منکر نکیر اور اس کے علاوہ اور جہنم میں بھی کچھ فرشتے ہیں جو عذاب دیتے ہیں جیسا کہ مالک اور بہت سے کئی لوگ ہیں وقال اللہ حزن جہنم اور جو لوگ جہاں قرآن کے آتے جہنمی لوگ جہنم کے خازن جتنا خازن جادہ لوگ ہیں ان لوگ سے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دو کہ ہم کو نکال دے ایک دن چاہے نکالے تو اس لیے جہنم میں بھی کچھ عذاب دینے والے کچھ ہیں اسی طرح جنت میں کچھ فرشتے ہیں جو ان مومن کے ساتھ ہوتے ہیں ان لوگ کو خوشخبری دیتے ہیں قرآن کہتے ہیں مِن كُلِّ باب کے فرشتے ہر دروازے سے مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور سلام کرتے سلام علیکم تم لوگ پر سلامتی خوشخبری دیتے ہیں ان لوگ کو ساتھ دیتے ہیں خوشیاں بڑھاتے ہیں تو یہ جنت میں بھی ان لوگ کے یہ کام ہے اسی طرح ان لوگ کے بہت اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں جیسا کہ کعبہ کے فرشتے شروع میں اس کی بنیاد ڈالی ہے حضرت آدم کی جب وفات ہوئی تو وہ لوگ کے بیٹے نہیں سمجھ پاتے کس طرح اصول دینا ہے تو فرشتے آئے اور اصول سکھائے انہوں کو حدیثوں میں ہیں فرشتوں بھی پہاڑوں کے بھی الگ فرشتے ہیں مجالس سے علم جہاں بھی در حدیث ماتا اللہ کا رسول بناتے سیارے, سیارے ہوتے کچھ فرشتے سیارے سیر کرنے والے ہیں جہاں بھی اللہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں یا مجلس علم ہوتا وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے آؤ اور یہیں اللہ سلام تعالیٰ کی یعنی یہ آ کے بیٹھو تو صحیح ہے اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی لوگ مسجد میں اجتماع کرتے ہیں کس کے لیے دین اللہ کے دین سیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے تو اللہ پرکسمت پر اس فرشتے گھیر لیتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے اور ایسے لوگ کے نام اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرتے ہیں اتنا خوشی کے باوجود کیوں لوگ بیٹھ اے نہیں؟, نہیں آتے ہیں میرے درخ میں نہیں کسی بھی درس میں انسان کیوں بھاگتا ہے جب انسان بیٹھنے لگتا ہے تو گھڑی بار بار دیکھتا کہ بھئی ہمیں جانا ہے یہ کام ہے سارے کام یاد ہوتے ہیں اور جیسا کہ انسان نکلتا ہے تو ٹی وی کے سامنے خبر میں انسان دو تین گھنٹہ ڈیلی لگاتا ہے اس میں احساس نہیں ہے تو اس لیے فرشتوں کی یہ حلق یہ فرشتوں کی جگہ ہے اس لیے وہ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں بھی فرشتے آتے ہیں اسی طرح نمازوں میں بھی اللہ کے رسول کی امامت حضرت جبریل نے کرائی اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرین آ کے بھوک لگائی جاڑ بھوک کی ہے تو فرشتوں کے بہت اس کے لا بہت سارے امال ہیں لیکن وقت نے گناہ دلیل کے ساتھ یہ جو ذکر کیا کہ اہم اعمال ان لوگ کے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال اللہ نے دی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ خصوصیات کچھ رکھی کچھ چیز ہم لوگ جانتے ہی کچھ نہیں لیکن جو موجود ایمان لانا چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پر واجب کیا ہے فرشتوں کی فرشتوں یعنی کے نہحیت ہم لوگ کا کیا واجب ہے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگ پر ایمان لائیں دل سے ایمان لائے نہ مجبور ہو کہ کیونکہ بچپن میں سیکھ لے نہیں دل سے یقین رکھو کہ لوگ موجود ہیں ان لوگ کی یہ اعمال جو قرآن و سنت میں ثابت ہے دل سے یقین رکھو شک و شبہات کے جگہ بالکل نہ رکھو یہ ایمان واجب ہے اور جو شک و شبہات دل میں رکھتا ہے وہ اپنے شک و شبہات ختم کرے اور اللہ کے حدیثوں پر اللہ کے رسول کے حدیثوں پر ایمان لائے اور قرآن پر اسی طرح ان لوگ کے ایک حق یہ ہے کہ ان لوگ سے محبت کرے آج کل ہم لوگ اگر کسی کے نام لیتے تو وہ محبت ہو جاتی لیکن فرشتوں کے نام آتا ہے تو اسے عام لگنا ہے کہ ہم لوگ کا کوئی دخل نہیں بلکہ انسان جب فرشتوں کے نام سنے تو دل میں محبت ہونی چاہیے ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ فرشتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں یہ لوگ خیر چاہتے ہیں یہ لوگ جو بھی اچھی چیز وہ لوگ پہچانتے ہیں اس کو جانتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے انسان ان لوگ سے محبت کرے اسی طرح انسان انوں کے بارے میں کبھی مذاق نہ کرے مذاق کرنے والے بہت ہیں ایسے حدیث کچھ لوگ کے سامنے مجلسوں میں کوئی ذکر کر دے تو مذاق اڑانے لگتے ہیں جیسا کہ میں نے مثال دی استعوذ باللہ اور اس کے علاوہ لوگ مذاق اڑاتے غلط ہے انسان کبھی ہمت نہ کرے جو آپ کو پتا ہے وہ بتاؤ اور جو پتا نہیں خاموش رہو اکثر لوگ فرشتوں کے بارے میں اپنے بچوں کو الٹی سیدھے بتائیں گے کیا فرشتہ اس طرح ہے فرشتہ اس طرح آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو لے جائیں گے نہیں غلط ہے فرشتے آپ جتنا بھی تصور کروں کے بارے میں بہت ہی اچھے ہیں لیکن سخت اللہ نے بتائی ہے انوں کے حق میں زیادہ سختی کریں گے جو کافر لوگ ہیں اور مومن کے ساتھ بہت رحم دل ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے رو نکالتے ہیں کتنا خوشی سے نکالتے ہیں تعریف کرتے کرتے نکالیں گے خوش ہو کر سارے آسمان میں چڑھیں گے اور سارے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے فرشتے مومنوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ لوگ ان سے لغزیں ہوتی ہیں اللہ اس کو کر اللہ نے تن ادا تو کی یعنی یاد دلائیں گے اللہ کو تو یاد ہے لیکن ان لوگ کے کام تو اسی لیے اللہ سبحانہ ان لوگ سے محبت ہونی چاہیے اور ان لوگ کے عزت احترام ہونا چاہیے ان کی جناب میں ان کی عزت میں کبھی کچھ بھی کمی نہیں کرنی چاہیے آخری یہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے بہت سارے فوائد ہیں تین اہم فائدہ ہے سب سے پہلے فائدہ کہ انسان اگر ان لوگوں پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے اللہ سلحان و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دی ہے اس لیے میں ایمان لاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن غیب پر ایمان لائے اللہ مینون ابوالخیب اس لیے میں غیب کے مسائل پہ ایمان لاتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو یہ دلیل ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہے دوسری یہ فائدہ ہے کہ انسان کی خشیہ اور خوف بڑھے گا ایمان بڑھ جائے گا اگر انسان برائی کرنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ میں فرشتے سے محبت کرتا ہوں اور فرشتہ جیسا کہ میں ابھی دی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں فرشتہ کہتے کرو اور شیطان کہتے مت کرو یہ خیر کام مت کرو اگر آپ فرشتوں سے محبت کرتے ہو یہ تصور یاد کر لو کہ فرشتہ یہ کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو کس کے طرف جاؤ گے فرشتے کی طرف اور اگر انسان کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد کر لیتا ہے ہاں فرشتے حق ہے فرشتے کو قلم لکھ کر وہ لکھنے چاہتا ہے میرے خلاف اور کچھ بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے بچ جاتا ہے کوئی مصیبت سے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے کہ اللہ نے بچا لی لیکن فرشتوں کو آگے پیچھے رکھی مجھے حفاظت کے لیے تو اس کے بنا پر انسان شر سے اور برائی سے اور بہت ساری چیز سے بچتا ہے اور اس کی ایمان بلکہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی فائدہ کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے معروف ایک قاعدہ انسان جس کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے انسان کم جانکاری رکھتا ہے اس سے کم محبت ہوتی ہے اسی لیے جانکاری رکھنا چاہیے علم ایمان رکھنا چاہیے تو اس سے ان ایمان بڑھے گا یہاں آخری مسئلہ جو ہو رہے آخری مسئلہ تو ہوگا یہاں جو مسئلہ تھا کہ کون افضل ہے فرشتے یا انسان اس کی خلاصے یہ ہے کہ عمومی طور پر فرشتے افضل ہے لیکن جنسی طور پر فرشتے کی جنس انسانوں سے ہزار بار افضل لیکن کچھ علما کے ہیں کہ انبیاء کے مقام اور مقدر اور منزلت فرشتوں سے بھی افضل ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے میرے جو سمجھ میں یہ ہے کہ فرشتے عمومی طور پر افضل ہیں تمام انسانوں سے سوائے انبیاء سے انبیاء کیوں زیادہ افضل ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہمت تھی جو محنت تھی جو پریشانی اٹھائے اور جو ان کے اندر خیر اور شر کے مادہ تھا پھر بھی شر کو دبا کے عبادت کرتے ہیں اور فرشتوں کے اندر تو شر کا جذبہ نہیں اسی لیے کبھی برا ہی نہیں کریں گے اور اللہ سبحان و انوں کو کوئی آزمائش بھی نہیں ڈالی فرشتے آزمائش اسی لئے اللہ کے نزدیک یہ زیادہ قریب ہے اور انجام کے طور پر عمومی طور پر انجام کے طور پر انسان کے انجام فرشتوں سے اچھا ہوگا کیونکہ فرشتے نے جنت میں جہنم میں جاتے ہیں اور جو مومن ہوتا ہے اس کے انجام جن یعنی جنت میں ہے اس لیے شیخ اسلام تیمر احمد الائی ہی کہتے ہیں کہ اگر بدایاں دیکھا جائے نبتدا دنیا کی زندگی میں تو فرشت افضل ہیں آخرت کی زندگی میں یہ جنتی لوگ فرشتوں سے افضل ہے بہرحال اس میں زیادہ اختلاف نہیں کرنا افضل اگر بھی کہیں گے تو اس کے مطلب نہیں کہ ان کے حق میں گستاخی کر رہے ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں ایک فقی مسئلہ ہے اگر بھی کہیں گے کہ یہ افضل ہے وہ افضل ہے تو بھی, بھی اس میں کچھ ایمان میں کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے یہ تقریباً فرشتوں کے متعلق اہم مسائل ہے اللہ سے دعا کر اللہ سخات کو ہم کے ایمان مضبوط رکھے فرشتوں پر عقیدہ رکھنے کے جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اور مضبوط رکھے اور ہم لوگوں کی برائی اور کفر سے ہم محمد وعلیہ الہ وصحبه اجمعین